إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن مسجيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن إنك حميد متين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد متين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 يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تعالى في موزع آخر فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فضا وليظ القلب لن فض من حولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه او كما قال عليه الصلاه والسلام سامن محترم بزرقل من معذسمہ اور بہنوں ہر قسم کے حمد و خالق کائنات مالک اللہ زلزلالی والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا اس زمین کو اپنی جگہ پر پرقرار پر رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود اللہ کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان کرم انعام کہ ہم جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہ کی رحمت نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں پر اس کی نیک بندیوں پر میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کہیں پر عبادات کے انبار لگے ہوئے ہیں روزوں کے امبار نمازوں کے امبار صدقات و خیرات کے انبار لگے ہوئے ہیں ڈھیر لگے ہوئے دعاؤں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور اسی طرف ایک ایسا شخص ہے ایسی عورت ہے جس کی عبادات کے امبار نہیں ہے ڈھیر نہیں ہے بس جو روزمرہ کی عبادت ہے وہ ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب فیصلہ ہوتا ہے سوال کیا جاتا ہے تو جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک شخص ہے اس کی غلطیاں بھی ہو گئی اس کی نیکیاں بھی ہیں اور نیکیاں بہت زیادہ ہے اور دوسرا شخص ہے کمزور ہے اتنا کوئی جاننے والا نہیں ہے ایک एक قصور کرنے والا شخص ہے تو ہم آگے سے ایک ہی جواب دیتے ہیں ارے دیکھو تو صحیح اس کی نیکیاں کتنی اس نے کتنے اچھے اچھے اعمال کیے ہیں آپ اس کے ایک عمل کو لے کر بیٹھ گئے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہی بات آئی کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے <خرج> نمازیں بھی کسرت کے ساتھ, ساتھ روزے بھی کسرت کے ساتھ, ساتھ, ساتھ, ساتھ صدقات و خیرات بھی کسرت کے ساتھ ہیں لیکن ایک برائی ہے صرف, صرف ایک برائی تو جی جیرانہ پانی کہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کی شکایت کر رہے ہو ایک زبان کا معاملہ لکھ کر بیٹھ گئے ہو اس کی نیکیاں تو دیکھو یہ نہیں کہا کہ یہ چودری ہے اس نے مسجد بنائی ہے یہ تو سارا وقت مسجد میں گزارتا ہے یہ تو لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے خدمت کرتا ہے اس نے بڑی مساجد بنا دی بڑے مدارس بنا دیے یہ تو بہت خدمت کرنے والا ہے نہیں عام صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہا ہی افنڈار ساری نے کیا ایک طرف سارے روزے ایک, ایک طرف سارے صدقات و خیرات دعائیں عبادات ایک طرف ایک جملہ ہے ہی افنڈار بس یہی زبان کی تکلیف اس کو جہنم میں لے گئی ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگ, بزرگ بزرگوں ہمارے پاس اعمال ایسے باز ہیں ایسے کہ جن کا سارا کا سارا و بدار اس کی اخلاقیات پر ہے اس کے کردار پر ہے اس کے کریکٹر پر ہے کی तो तो तो اچھی گفتگو پر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا بھی ذکر کیا گیا کون سی عورت ہے نمازیں پڑھتی ہے روزے رکھتی ہے اللہ نے زیادہ دولت نہیں دی بس جو ملتا ہے صدقہ کر دیتی ہے لیکن فرائض کو نہیں چھوڑتی لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی آپ صلی اللہ وسلم نے پھر ایک چھوٹا سا کلیمہ کہا ہی افیل چند یہ جنت میں داخل ہوگی یہ جنتی عورت ہے مقصد کیا ہے یہاں پر بیان کرنے کا ہم نے بکثرت اس حدیث کو سنا ہوگا اللہ کے ہاں سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ میرے اور آپ کے امال یہ ڈیمانڈ ہے اللہ کی رحمت کے لیے اور جدت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت مجھے اور آپ کو ڈھانپ لے میرے سالوں کی عبادت اللہ کی رحمت نہیں ہے تو میری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر اللہ کی رحمت مجھے اور آپ کو حاصل ہو گئی عقیدہ درست ہے اخلاقیات ہیں تو پھر ان شاء اللہ عزیز یہی عقیدہ یہی اخلاقیات اگر اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی تو یہ جنت کا ذریعہ ہے تو اس لیے اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ میں روز اپنے اعمال کو چیک کروں کہ ایک طرف تو میں رب کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہوں اور اگر صرف رب کے معاملات ہیں اپنی ذات کے معاملات ہیں وہ رب تو معاف کر ہی دے گا لیکن ایسا تو نہیں کہ کہیں بندوں کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں کسی کا مال کھا رہا ہوں کسی کی غیبت کر رہا ہوں کسی کی چغل خوری کر رہا ہوں کسی کو زبان سے تکلیف دے رہا ہوں کسی کو تانے دے رہا ہوں کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہوں تو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا تو وہ شخص کلیئر نہیں ہو سکتا اس لیے رب کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کیا کریں اپنے پڑوسیوں کو اپنے نمازیوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو کیا کسی کو تکلیف تو نہیں دی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹی سی تکلیف میری زبان سے نکلنے والا ایک جملہ میری پوری عبادات کو خاک کر کے رکھ دے اور اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص تو بڑی ضمانت دی ہے آپ اندازہ کر لیجئے وہ کون شخص کیا رچ مین دولت والا شخص بڑے ڈولر ہیں بڑے ریال ہیں بڑی دنیا گھومتا ہے نہیں کون سا شخص کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے شہر کا رہنے والا گاؤں کا رہنے والا دیہات کا رہنے والا ایک وقت کی روٹی کھانے والا یا دو وقت کی روٹی کھانے والا نہیں مومن ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ انا زعیب بی فی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت میں آلہ گھر کی ضمانت دیتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیمن ہسونہ خلو جس شخص نے اپنے اخلاق کو درست کر لیا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اس کے پاس دولت کتنی ہے مال کتنا ہے گھر کیسا ہے ایریا کیسا ہے سٹی کون سی ہے شہر کون سا ہے گاؤں کون سا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے بس میں زمانت دیتا ہوں اس شخص کو کہ جس کا اخلاق اچھا ہے وہ کسی پوسٹ پر ہے کسی پوسٹ پر نہیں ہے انمکما اللہ اکبر میرے نبی کی احادیث کو سنے میں نے چند دن پہلے ایک جملہ کہا تھا اللہ کی قسم بڑے بڑے البائی کرام کو ہم سنتے ہیں بڑے بڑے البائی کرام کو اور ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ یہ بیگ اتنا بھر گیا ہے اس میں کچھ اور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس اس کو پریس کرنا ہے اس کو بند کرنا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے علم کو اتنا حاصل کر لیا ہے اتنا حاصل کر لیا ہے اب اسے درست کرنے کی ضرورت ہے اصلاح کی ضرورت ہے سن بہت کچھ لیا ہے لیکن عمل کا فقدار ہے تبلیغ کی ضرورت نہیں بہت ہو گئی لائبریریاں بھری پڑی میرے موبائل میں دنیا کی لائبریریاں موجود میری مسجد کے اندر ہر کتاب موجود میرے مدرسے میں ہر کتاب موجود میرے شہر میں میرے گاؤں میں ہر ایک کتاب موجود لیکن اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنی اصلاح نہ کر سکا میں اپنی اصلاح نہیں کر سکا یقین جانی ابھی پریس کرنے کی ضرورت ہے بہت کچھ سن لیا بار بار سنتے ہیں لیکن ہمارا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ کوئی نئے ٹاپک کی طرف چلے ہیں یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں اطاعت رسول کیا ہے اور اللہ کی فرما برداری کیا ہے اللہ کی اطاعت کیا ہے رسول کی اطاعت کیا سنتے رہتے ہیں اب سنتے رہتے ہو عمل کتنا ہے عمل کتنا ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں ہلکا سمجھ رہے ہیں یقین جانئے یہی وہ عمل ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے جنت کا سبب ہے تم دنیا کے چکر کاٹ لو دنیا کو گھوم لو اسمان پر پہنچ جاؤ ستاروں پر پہنچ جاؤ دنیا آسمان پر پہنچ گئی پہنچ جاؤ لیکن اگر جو بھی عمل میرے نبی کی اطاعت کے بغیر ہے یہ سارے چکر آپ کے بیکار ہو جائیں گے فرمایا مومن اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اس شخص کے درجے کو پا لیتا ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے رات کو تحجد کا اہتمام کرتا ہے اس کی وجہ سے رنگ نہیں دیکھا ذات نہیں دیکھی اللہ تکوا بن تم اللہ کے ہاں صرف اور صرف ڈیمانڈ اللہ کے ہاں جس چیز کی قدر ہے وہ تقوی اور پرہیزگار ہے <وَأَمْوَالِكُم> اللہ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے،, ولا کی الى <وَأَعْمَالِكُم> اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے اعمال کو تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہے میرے بھائیوں میرا ایک ہی اپنے آپ سے سوال ہے آپ سے سوال کرتا ہوا ہو سکتا ہے کہ میں ڈروں آج میں نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے اللہ کی قسم میں نے اس چھوٹے سے دل کی حفاظت کتنی کی ہے جس کے اوپر میرے سارے اعمال کا دار و مدار ہے آپ صلی اللہ وسلم نے کیا کہا انفل جیسا جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے تو انسان کے سارے کے سارے اعمال درست اگر وہ درست نہیں ہے انسان کے سارے کے سارے اعمال برباد کیا پیغام دیا وہ دل ہے دل وہ فی کلو ارے یہ دل کی حیثیت کو سمجھیے اللہ کی قسم جب, جب تقوی جب کی بات آئی, آئی جب, جب, جب, جب پرہیزگاری کی بات آئی جب اللہ کے خوف کی بات آئی تکوا ہا ہونا تو اشارہ کس کی طرف کیا میرے نبی, میرے نبی نے فرمائی یہ تقوی سر کے اوپر نہیں ہوتا یہ تقوی جسم کے اور حصے پر نہیں یہ تقوی کا ایک ہی محور ہے مرکز ہے وہ دل ہے اور ایمان وس نہلوب جس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا ہے یا اگر تمہیں ایمان کی دولت ہے اس ایمان کو اللہ نے کہا رکھا وہ تمہارے دل میں رکھا ہے تو اندازہ کر لیجئے کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کی ہم حفاظت کیوں نہیں کر پا رہے اس کے اندر گلاس کیوں بھری ہوئی جس کے اندر قرآن کو محفوظ کیا وہاں غیبت کیوں وہاں جغل خوری کیوں وہاں حسد کیوں مالذonne جہاں پر ایمان جہاں پر قرآن کی دولت جہاں پر احادیث کی دولت جہاں پر والدین کی محبت جہاں پر علماء کرام کی محبت وہاں پر یہ سب چیزیں نکلتی کیوں نہیں ہے زندگی گزار کر اللہ کی قسم نہیں نکلتی اور بار بار ذکر آ جاتا ہے کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن اپنے ہی پاکستان کے ڈاکٹر تھے جب باہر مجھے ملتے ہیں تو کہا کہ ان کے اندر مجھے رہتے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں یہ مالدیب کا میں ذکر کر رہا ہوں کہا میں نے ان کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا اور یہاں ہمیں کسی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا یقین جان جس کو دیکھو دوسرے سے منہ چڑھا کر جا رہا ہے تھوڑی سی دولت کیا آ تھوڑا سا عہدہ کیا آ تھوڑی سی پرسنالٹی کیا آ تھوڑی سی شخصیت کیا آ اور تھوڑا سا کلیبر کیا آ میرے سامنے دوسرے بندے کی حیثیت میں آخر کیا وجہ ہے کبھی سوچا کیا میرے نبی سے بڑھ کر کسی کی پرسنالٹی کسی کی شخصیت کسی کا روک اللہ کی قسم اتنا روک اتنا روک میرے نبی نے فرمایا کہ میں ایک میل کی مسافت پر ہوتا ہوں ایک میل کی مسافت پر اس دور کی بات کی جب یہ جہاز نہیں تھے جب, جب ڈرون نہیں تھے جب میزائل نہیں تھے کہاں میں ایک میل کی مسافت پر ہوتا ہوں ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں لیکن دشمن میرے روب سے کاپنا شروع ہو جاتا ہے لیکن آج ایٹمی پاور ہونے کے باوجود سنت کے جاننے کے باوجود نمازوں کی پابندی کرنے کے باوجود میرے دوسروں کو مطمئن کیا کرنا میں خود اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں یقین چاہی. ہمارے اعمال کا یہ حال ہے اور شاید کہ میں جنازے دیکھ کر یہی سوچتا ہوں چلو مر گیا جان چھوٹی یہ چلا گیا یہ تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ جیسے مجھے مرنا ہی نہیں ہے غالباً امام ہمبل رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ آج تم اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا کر جا رہے ہو نا کل کن انہیں کندھوں پر تمہارا بھی جنازہ ہوگا ہاسی ہو اپنا محاسبہ کیجیے اس سے پہلے کہ رب کے دربار میں حاضر ہو جائیں پھر رب ہم سے سوالات کرے اور اس بات کو ذہن میں رکھے کہ الا انقیب ناتی تھی ایک ایک عمل نکلنے والا زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اتنا محفوظ ہے کہ تمہارا تصور بھی نہیں ہے اور میرے نبی نے اپنے دور میں کہا سورہ زلزال پڑھ رہے ہیں ادا اخبار جس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی سوال کیا ما اخبار صحابہ تھے نا سوال کیا کہ تم جانتے ہو یہ زمین کی خبریں کیا ہے ہاں سائیں میں جانتا ہوں ہاں سائیں میں جانتا ہوں دا دا دا دا. نہیں <سؤال> اللہ رسول ہوں آمدارا اللہ آمدارا اور اس کا رسول جو بتلائے گا ہمیں تو وہی نالج ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی پتا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں جو زمین بیان کرے گی امل تزا او اللہ اکبر زمین کہ آپ نے فلا فلا عمل تم نے کیا تھا یہاں کسی کو کہہ دو عمل کیا تھا کب کیا تھا کوئی پروف کیا ہے دن کیا ہے وقت کیا ہے اللہ کی قسم اگلے والا جملہ یہی ہے امل تک وقا فی وزا دن فلا تھا عمل تمہارا یہ تھا یہ زمین کی خبریں جہاں پر کوئی چاچو مامو رشتے دار بیوی بچے کوئی کسی کے کام نہیں آ رہے ہیں نظریں جسم پر کپڑے نہیں سورج ایک بل کے فاصلے پر ہے ننگے پاؤں ننگے جسم کے کھڑے ہوئے ہیں دہشت اتنی ہے کہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر نہیں سکتے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یقین جانئے بڑا سوچنا پڑتا ہے بڑی, بڑا خیال آتا ہے کہ اتنی میں نے نمازیں پڑھی میں نے روزے پڑھے میرا رشتے دار صدیوں سے مجھ سے ناراض ہے میری ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ میں اس سے جا کے ہاتھ ملا لوں نہ اس کی ضرورت ہے کہ میں اس کے پاس آ جاؤں ہمارے ہاں سب سے بڑی بے عزتی انسلٹ اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جس نے پہلے ہاتھ ملا دیا ہے کیا خیال ہے لیکن آ آ حدیث میں چودہ سو سال پہلے کہہ دیا وہ تمہارا کلیبر اسی میں ہے تمہاری پرسنالٹی اسی میں ہے تمہاری شخصیت اسی میں ہے تمہارا وقار اسی میں ہے تمہاری بلندی تمہاری رفعت اسی میں ہے می کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پہلے بڑھا دو کر سکتے ہو جات فٹ کا انسان ساڑھے پانچ فٹ کا انسان اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا جو جسم ہے اسی نبے کا وزن ہے لیکن ایک چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر اپنے بھائی کی طرف نہیں بڑھاتا کبھی غور کیا یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے وجہ کیا ہے کہ وہ اخلاق جو ہم ٹھوٹنے پر تلاش کریں اللہ کی قسم نہیں ملتا کیوں پہلی صف میں عبداللہ بھی ہے, زید بھی ہے ہے زید بکر بھی ہے لیکن ہوتا کیا ہے اگر میں نے اپنے ساتھ کسی کو دیکھ لیا دیکھا کی ہے وہ صف چھوڑ کر یہ نہیں دیکھنا کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے میں نے اس کو نہیں دیکھنا میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کھڑا کون ہے میرا دشمن ہے میرا دوست ہے وہ شخص ہے جس سے میری ناراض کی ہے میں نے سب احادیث کو ٹھکرا کر میرے نبی نے کیا فرمایا اگر کسی کو پتا چل جائے کہ پہلی سب پہ کھڑے ہونے کا ثواب کیا ہے اس کے لیے اپنی سورین کے بل بھسٹ کر پہلی صف میں آنا پڑے تو وہ آئے گا ایک طرف گئی یہ ساری باتیں بس میں نے دیکھنا ہے میرے ساتھ کھڑا ہونے والا کون یعنی اپنی ذات کے لیے ہم نے کس قدر زیادہ اپنے نفس کو سخت کر لیا ہے دل کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ میرے نبی کی احادیث ان چیزوں پر اثر نہیں ہو رہا ان باتوں کا دل پر اثر نہیں ہو رہا جبکہ دل تو ایسا ہے کہ بڑے بڑے پتھر جو ہے سے نہرے پھوٹ پڑتی ہے و ان منھا لما یشدقو فیخرج من الماء و ان منھا لما یحبط من خشیت اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں چشمے جاری ہو جاتی ہے نہرے جاری ہو جاتی ہے لیکن انسان کیا ہے بڑے بڑے پتھر مووب ہو گئے تیرا ایک چھوٹا سا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے یہ تیرا صحیح کیوں نہیں ہوتا عبادت سے پہلے یقین جائیں نماز پڑھنے سے پہلے کلیئر کیجئے اپنے آپ کو زبان کو درست کیجئے اپنے اخلاق کو درست کیجئے میرے نبی کی احادیث کا ہر روز مطالعہ کرنے کی کوشش کریں میرے نبی نے اتنی بڑی بات کہہ دی میں ہنس کر مسکرا کر چھوڑ دیتا ہوں اور اگر کوئی مجھے اوفر کرتا ہے کتنے کی دس ہزار کی پندرہ ہزار کی حلال, حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں بس میں جو ہے اس کے پیچھے تو جاؤں گا لیکن میرے نبی نے گھروں کی بات کہہ دی سونے کے پانی سے لکھی جائے اللہ کی قسم قیمت ادا نہیں ہوتی خلقا اس قبولیت کی گھڑی میں آپ اللہ کے سامنے یہی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ حقیقت یہی ہے کہ آ کر کر کے ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں ہماری اولاد جوان ہو چکی ہے ہم نے معاشرے کے بہت سارے حالات کو دیکھ لیا ہے کبھی موت سے ڈر لگتا تھا اب موت کو ہر روز اپنے سامنے ناشتا ہوا دندناتا ہوا دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ایک دل میں تیرے بندے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میرے دل پر اثر کیوں نہیں ہے یہ اللہ میرے دل کو صاف فرما دے اللہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں کریں سے دعا کریں اللہ تقوی کا سوال کرتا ہوں پاک دامری کا سوال کرتا ہوں اسأل کل ہدا یا اللہ ہدایت کا سوال کرتا ہوں کہیں یہ دعا کریں اللہم اللہ قلوبنا من النفاق یا اللہ تیرا یہ عاجز بندہ یا عاجز بندے تج سے دعائیں کرتے ہیں ابھی ابھی رمضان گزرا ہے کچھ زیادہ وقت بھی نہیں گزرا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے آزاد کرتے اللہ کلو قلوبنا من الفاق اللہ ہمارے اعمال کو ریا کاری سے محفوظ فرما دے من القیب یہ اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما دے کتنے پیارے کلمات کتنے پیارے کلمات ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ فرما دے یہ جو ہماری آنکھیں ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے قرآن پر نہیں ٹکتی ہیں اور ٹکتی ہے تو موبائل پر ٹک رہی ہے اس پر نہیں دوں کو محفوظ فرما اور ہمارے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرما دے یہ میں نے آپ کو ایک نسخہ کسی وقت میں بتلایا تھا یہ نفاق کی بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے جہنم کے طبقات ہیں جیسے جنت کے درجات ہیں یہ طبقات ہیں ان نل منافقین فطر جو منافقین ہیں یہ جی جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے ہمیں دنیا میں پتہ چل جائے یقین جانئے دوبارہ پھر میرے خیال میں تھوڑا سا یہ نمبر پلیٹ پر سختیاں کر رہے ہیں اور میں ہر روز رات کو سوتا نہیں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں کبھی وہاں سے گزر جاتا ہوں کبھی یہ جرمانہ نہ لے لے مجھ سے تو میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی طریقے اپناتا ہوں کہ کوئی وہاں لائن لگنی پڑے گی کہیں سے پلیٹ بنوا لوں یہی کچھ ہے ارے وہ طریقہ جو میرے نبی نے بتلایا کہ دل کی پلیٹ کے جو نمبر ہے اس کو کیسے صحیح کرنا اس کی کیسے حفاظت باب کرنی باب ہے باب باب یہ جو یہاں پر باب اتنا باب زنگ باب آ چکا ہے نفاق ختم باب ہونے باب کا نام باب نہیں باب لیتا ہے وجہ کیا ہے آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ من یوما فی منسلح اللہ اکبر کہ جو شخص چالیس دن نہیں جو کہ لوگوں کے اندر مشہور ہے چالیس دن نماز پڑھنا چالیس نمازیں پڑھنا نہیں چالیس نمازیں نہیں چالیس دن نماز پڑھتا ہے کیسے تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتا ہے جو تکبیر اولا سے پڑے گا تو باجمات ہی پڑھے گا نا فرمائے خود بولا ہوں بڑا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو چیزوں کے بارے میں دو اعمال کے بارے میں پروانہ جاری کر دیتا ہے چاہیے کیوں نہیں چاہیے برا اتم منفا وہ من النار ایک اللہ تعالیٰ پروانہ جاری کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو منافق کی زندگی سے آزاد کر دیا ہے کیجیے عمل وہ بڑا من اتم منار اور اس کو میں نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے وہ آگ جس کے بارے میں سوال کرے نمازوں میں سوال کرے اللہ میں کبھی قبر کی پناہ طلب کر رہے ہیں کبھی جہنم کی آگ سے پناہ طلب کر رہے ہیں میرے نبی کی یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جب جہنم کا تذکر آ رہا ہے تو کیا کہا کہ جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے نفرت ہے اللہم آجرہ من النار اللہ تو اس کو جہنم کی آگ سے اس کو تو آگ سے محفوظ کر لے ارے قدم قدم پر وہ عمل بتلا دیے ہیں یقین جانئے وہ عمل بتلا دیے کہ اتنی آسانی کرتی ہر پیپر کھول کے رکھ دیا ہر پیپر کو کھول دیا لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں مجھے صرف اور صرف اصلاح کی ضرورت بہت سارے اعمال ہیں کوشش کریں اچھی گیدرنگ کو اپنائے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور جس ٹاپک پر یقین جانیے میں ایک تین گھنٹے مطالعہ کر کے آیا میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا یعنی معاشرے کے اندر یقین جانیے ایسے ایسے مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ اگر آپ بس میں بیٹھے آپ کا ٹاپک وہی سے نیا شروع ہو جاتا ہے مسجد تک پہنچتے پہنچتے آپ کا ایک نیا ٹاپک تیار ہو چکا ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ میرے اور آپ کے اعمال ہی ہیں ہر گھر کے اندر نہ جانے کتنے ٹاپک ہیں اور ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے نکلے ہوتے ہیں اللہ کی قسم میں اپنے بچے کے بارے میں اتنی ضرورت نہیں کرتا کہ اس کو میں کہوں بیٹا نماز پڑھنے اتنا نہیں جورت کرتا کہ اپنے بیٹے کو کہہ دو مجھے فکر یہ ہے کہ اس کو وراست میں سے حصہ کتنا دینا ہے بیٹی کو کتنا دینا ہے ایسا نہ ہو کہ سارے بیٹے ہی کھا جائیں یہ مجھے فکر لگی ہے یہ فکر نہیں جو قرآن پاک کے اندر چودہ سو سال پہلے اللہ نے پیغام دے دیا جبرئیلی امین کے ذریعے سے پیغام آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یا ایوہ الذین آمنکو انفسکم و اہل اپنے آپ کو نہیں حاجی صاحب آپ کی نمازیں آپ کے عمریں کافی نہیں آپ کی ذمہ داریاں بال سفید ہو گئے تو ختم نہیں ہو گئی ذمہ داریاں پھڑ گئی آپ بوڑھے ہوئے آپ کی اولاد اتنی جوان ہو گئی کہ نماز فرش ہو چکی ہے اور اگر میں نہیں کرتا تو یہ مجھ سے کلو کم رائن و کلو کم مسود انرائت میں نے شاید چند دن پہلے اپنے جو حدیث کا سبق ہم مغرب کے بعد تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کبھی چھوڑ بھی جاتا ہے ایک ایسے صحابی کا ذکر کیا کون صحابی جو جنگ بدر میں شریک ہوتے ہیں اپنے بیٹے سے سوال کر رہے ہیں اے میرے بیٹے ادرک سلا ما تھا ماں اناس تھا کیا آپ نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی بیٹا کہتا نام ابا جی میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے پھر سوال ہوا مجھے یہ بتاؤ کہ نماز تو پڑی ہے کیا تکبیر اولا کے ساتھ پڑی ہے اب تربیت اتنی پیاری تھی یقین جانیے یعنی باپ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے جھوٹ نہیں بولا کہا کہ اللہ نماز پڑھی ہے لیکن تکبیر اولہ کے ساتھ نہیں پڑھی تو آگے باپ تربیت کتنی پیارے انداز میں کر رہا ہے کہا کہ اے میرے بیٹے اگر تو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتا تو تیرے لیے سو خوبصورت آنکھوں والی اور حاملہ اونٹنیاں جو ہے یہ ایک طرف ہوتی تیری تکبیر اولا کے ساتھ نماز ایک طرف ہوتی تو تیری نماز اس پر بھاری تھی تو یقین جانئے آج کوشش کریں ادامات اللہ بن سلاس جب انسان مر جاتا ہے امال کا سلسلہ منقطع لیکن تین اکاؤنٹ کھلے رہتے ہیں اور اسی میں سے ایک ہے ولد صالح درولہ ہوں ذرا سوچیں سارے کتنے آمان سب بنکتے سلسلہ ختم لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اگر تم مر گئے اپنی اولاد کی اصلاح کر دی ہے وہ نمازیں پڑھے گی یہ ثواب آپ کو مل رہا ہے کوئی قرآن خانی کروانے کی ضرورت نہیں کہیں ایک دن کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے یہی وہ عمل ہے یہ دعو یہ تمہارے لیے دعائیں کریں گے بے شمار باتیں تھی بس کبھی موقع ملتا ہے تو جتنے بھی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں اسی کو جمع کر کے ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں تاکہ جو بھی اصلاح کا پہلو سامنے آ سکے اسی کو بیان کیا جائے اور اس نظریے کے ساتھ اس لالت کے ساتھ اگر میری باتوں سے کسی کی صلاح ہوتی ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ میرے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر